دان بر بن ڈولیا آن اندر رسول اللہ جگتراسری کول پڈا کا میدان بان اس پر محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان تیرون تفصیر دے حیب الحا اللہ حیات ستیب السطر ستر دا محبوب بنی ستر داسراد کم فل کر دے, کے دے, کی دے, دے قسط فرد دے کی امر کا فاردود فرض دے تو خارج السرات کی پھر سرا بعض کرکی کہ امر عام دے خوبصورت عموم الناس کی دا حضور الناس کی امر الوجوب ابو صرت تخلیقی امر دفارد استحباب بعد امر دفار مطلع سرت حضور الناس کی ہے کہ تخلیقی امردا دے مطلق مطلب اموم تر قیصل خوبصورت حضور الناس کی امر للوجوب اور الفرضیت گتو سطر ان تو لازے فرض الناس اپسرۃ تخالقی مندوہ مصاحب ہم حدثنا محمد بن احمد النبوی خلف عن الحسن بن احمد بن عامر حدثنا ابو بکر بن عیاش بن عبد المریک بن ابو سلیمان حدثنا صفوان بن الفضائل مسلم قال مالک بن دادا صاحب طالبان طالبان مصر اختلافی دراشی پخیز آورت جمہور مسلکدار کے آورتار چاڑے آورت نو مختار جمہور آورت ہم تکش فخلا تمزور محل پتون وراتور لا و دموات و الورت ماتی دے ثابت سابت ناجمے ناگا حسن زبان دیا ابو حاتم میں راضی کر گئی کر گئی جدو حبیب سماد آسم نہ ثابت نا انحبی صابت جگم اس ندی بازار کے آل رکھد واسط کر گئی موجود کالت لا گئے انور ان کے تعاعت رشی بھی دی ان مقامات کے متصل دے ذو جل راہ رجار نوٹ سے قاتل قابل عمل دے یہ نکات پر موجودہ سند کے اوکم نکارت کے جی انقضہ ذکر کے نا بنور پرواز کی ناغال انقطار رشفد اتصال دے باب کی تاریخۃ تناس ما یوسف ابراہیم تصنایہ ہم سید العلماء اسماء نے حکیم نبی اوما مثلا علی پر مہروا غالب قال حمد وحجن ثقیل فبین ان کی فزغتان یارسو فی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قال کف وکلا لا کے دمخی تمے فر نوالمی تنسیس بھی نہ بابن نہاری فر اصل کی دانے جمخ کی تاری نہ مرا تاری کا سدن بلا ضرور رہتی تنسیف نہ تاری مکھی تاری امرا چکم جی تاری کس دن اختیاراًمن تاری امرا تاری غیر اختیاری اولی ضرورت عاصل دا شو جی کم تاری قصدن اختیارن بلا ضرورتن نغمن ده کم تاریخی ضرورت حاجت کی چین کہہ سکے بھی یا غیر مخرما مناسب نہاری تاری اختیاری کسدی تاری گیر اختیاری اختیاری میں تو حضر سفیلن ماروانٹ در گٹ ازماپ مسلم کی دہت ادی زمانگو وڈی وڑکے زروان فحل پران شیش فسکتانیہ سوبي فخالی رسول خز آنے کسوبت انظام علویشی تاری مراد فدی مالی بقا اگر قضا ولا بیر تیر شی وہ بقا و دوام فدی مالی مراد ہے خود اڑے کا صوبت ولا تم شعورات حدثنا عبد الله بن مسلمۃ حدثنا یہ اور صحا و حدثنا ابن بشار حدثنا یحییٰ بن ہان وہ ہادی بن حکیمان نبیان جدی قرقل دی ان بعض حکیمان بیان جدی میں ایت میں من ہذا منتار سند نوت موم کا چرک مت ستر گا تو ستر کم کامت کی پٹوپ کم کامتیٹو متی چرکا کی پت ستر کم تو چیپری ستردا وزن نہ محفوظ دے تنظی لکھیں ان کم مقام کی تو ستر عورت کو کم مکات کی فریدو احفظ عورت کا ان ہر چانہ کو ہر مقام کی محفوظ کا خلا عورت ہر چانہ الا من زوجک امامل ملکت یمینک مگر دو, دو زوجینا چی ممنوع زوجینا تو مملکین الا میں زوجتک اماملکت ملکت یمینک کال کل یعنی سڑو سر دری کدو مخارف کی جنسر فروان بچے کی رجار سی زنالم سرا کار علی سطح اللہ حضل فراہر نہا سڑو در کر بکار ساوس رسی کی چیوینی نی اور مقصد کالا کلوا تقدو مقامات بالکل کالا اللہ حقماس اللہ کشید من آگنا دنوںس حق اس میں تجزیل سے غذال فلموقف دے ڈیڑھ لاکھ کا چہرا کشیدگا لگانا سبق سد دے اللہ چکدان چھپٹا ہو دے اللہ میں سیدھی مانا کہ وہ دہرد ہے یوم تسل امر شار حکم دے اللہ حکم کڑے پردے والی کر کوئی چک نہیں تو خدا حکم ہو جائے گا اللہ دے ڈاکٹر ای استحیا منه ایوم تصد امرہو جو مدلے شحکم دا وچ حکم کرے اگر فتصر نہ نور خلقنا میں الناس ذکر وجہ کد اوے ادرثناء الرحمن و رحیم ادرثناء ابن نبی خدای کینا نبی اوثمان بن عبداللہ الناس نے دربار میں ابن سعید الخضری علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ الرجل یاں انہوں نے مناسم کو دی اپ کے پردی کو دی جسور ذکر شا حمامات دی نا؟ کہ جلائی شیدہ سے بے, جی بے بردگی کربی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابن ابن سعید نقل نتل نبی نا کا الجنس کے نظر مانشو پسد کو منشت مخالف را سمشر کی کی سڑ سمجھ اور کی کی کی کی بالگا نہیں الدین یا اپنا الا والدین مور دفل ویسرا دف البجسرا اور والدین یا نور دف الوالثر سرد آدمی برون کی نوجائز خارا فل کر سارے دفل اصید وہاں